فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی یعنی درود پاک کی اور اللہ کے ذکر کی جزا دیکھیں گے ان پر حسرت تاری ہوگی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں تو جب بھی کوئی گیدرنگ ہو جب بھی ہم جمع ہوں خیر کے کام میں ہی جمع ہونا چاہیے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کیے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں اور حدیث نمبر ہے نو ہزار نو سو سیون تو مدنی چینل کے ناظرین قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی تحد نظر کشادہ ہو جائے گی جنتی بچھونا آ جائے گا جنتی کفن آ جائے گا جنتی پھول آئیں گے جنت کی خوشبوئیں آئیں گی جنتی ہوائیں آئیں گی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جو کفار ہیں یا پھر مسلمان تو ہیں مگر فرائض کی پابندی نہیں کرتے واجبات کی پابندی نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تو ان کی قبر جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گی اللہ کی پناہ ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے جہنم کی کفن کی... ان کو کہ جائے گا. علاق... علاق... امت طرح طرح کے گناوں میں ملوث ہے یہ گنا جو ہیں اللہ تبارکہ وا تعالی کی ناراضی کا سبب بنتے جیسے شراب نوشی اسلام میں شراب پینا حکام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور یہ وہ خبیص عمل ہے شراب پینا کہ یہ عمل قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے جی ہاں سنیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے مفسر محدث اور ولی اللہ تھے مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ تھے آپ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی اس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کچھ قبروں کے کوئی پر اثرار واقعات جو دیکھے ہوں تو بتاؤ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھو دی تو منظر دیکھ کر میرا دل ہل گیا میں نے کیا دیکھا کہ جو مردہ تھا اس کا چہرہ کالا تھا ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری تھا بدبو ایسی آ رہی تھی کہ بس وہ دماغ پھٹ رہا تھا وہ سن کر یہ خوفناک منظر یہ دیکھ کر میں بھاگنے لگا تو مردہ بول پڑا کہنے لگا کیوں بھاگتا ہے آ سن مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کفنچور کہتا ہے کہ مردے کی پکار سن کر میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور ذرا ہمت کر کے قبر کے قریب گیا میں نے پھر قبر میں جھانکا تو کیا دیکھا عذاب کے فرشتے اس مردے کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھ کر بیٹھے میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں مسلمان اور مسلمان کا بیٹا ہوں مگر افسوس میں شرابی تھا زانی تھا اور اسی بدمستی کے حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا گورے نے باغ ہوگی خلد گور گی خدا گور کا پاگا ہوگی خلند کا مجریمو کی قبر دو کا گڑھا مجریمو کی قبر دوز کا گڑھا لاکی پنا لاکیپنا ایک کفن چور جس نے توبہ کی کفن چوری سے اس نے بتایا کہ میں نے کفن چرانے کے لیے ایک قبر کھودی تو بہت ہی خوفناک منظر تھا جو مردہ تھا وہ خنزیر بن چکا تھا سور بن چکا تھا اور اس کو زنجیروں میں اور توک میں جکڑا گیا تھا میں خوفزدہ ہو گیا ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا جو کہہ رہا تھا یعنی آواز آ رہی تھی اس کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص شراب پیتا تھا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو شراب بہت خراب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے اس کے حبیب کو ناراض کرنے والی ہے صحت کو برباد کرنے والی ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو جہنم اس کا مقدر ہو اللہ کی, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک بار ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا بڑا گھبرایا ہوا اور کہا کہ علی جا بہت گناہ گار ہوں جاننا چاہتا ہوں میرے لیے موسیقی کی صورت ہے کہا تیرا گنا کتنا بڑا ہے کیا زمین و آسمان سے بڑا ہے اس نے کہا بڑا خلیفہ نے کہا کہ تیرا گنا بھائی لوہ قلم سے بڑا ہے کہا ہاں بڑا ہے پوچھا کیا تیرا گنا و کرسی سے بھی بڑا ہے اس نے کہا ہاں بڑا ہے خلیفہ نے کہا تیرا گنا زمین و آسمان سے بڑا ہو سکتا ہے لوہ قلم سے بڑا ہو سکتا ہے اڑشو کرسی سے بڑا ہو سکتا ہے مگر تیرا گنا اللہ پاک کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر وہ رونے لگا اور بہت رویا خلیفہ نے کہا رہا پتا تو چلے تیرا گنا کیا ہے اس نے کہا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بہرحال ارض کرتا ہوں شاید میری توبہ کی صورت نکلے یہ کہہ کر اس نے کہا کہ عالیجا میں کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبریں کھو اور اس سے عبرت حاصل کی اور میرا دل توبہ کی طرف مائل ہوا کفن چرانے کے لیے میں نے ایک کھودی تو مردے کا منہ کبلے سے پھیر دیا گیا تھا جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے کعبے کی طرف کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے جیسے امال باس کا چہرہ قبلے سے فرشتے پھیر دیتے ہیں تو یہ کفنچور کہتا ہے کہ میں نے جب پہلی خبر کھو دی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا تمہیں خوبزدہ ہوا جیسے ہی بھاگنے لگا غیبی آواز آئی کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو پوچھ میں نے کے کہا مجھے ہمت نہیں آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا استکر استکراللہ اللہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب شرابی مر جائے اسے دفن کر دو پھر مجھے ایک لکڑی پر ٹکا کر اس کی قبر کھو دو دفن کرنے کے بعد شرابی کی قبر کھو دو اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتا چھوڑ دو آپ فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کا چہرہ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو مجھے پھانسی میں لٹکا دو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی وہ ہستی ہے کہ جو خلافہ راشدین صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مشکل کشار رضی اللہ علیہ اجمعین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں ان کو کہا جاتا فقی امت اور فقی امت کیوں نہ ہوتے میرے آقا کی نالین اٹھایا کرتے تھے میرے آقا کی مبارک چپل اٹھایا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیا مبارک اٹھایا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسوات مبارک اٹھایا کرتے تھے تو دیکھیں آپ فرما رہے ہیں اور کتنے وسوخ کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ شرابی کو دفن کرنے کے بعد مجھے لٹکا دو اور اگر اس کی قبر کھود کر تم دیکھو گے کہ چہرہ اس کا قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا اگر نہ پھراؤ تو مجھے پھانسی میں لٹکا دے اللہ پر لاہوٹ پر تو جیسی کرنی ویسی بھرنی قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی شرح سبور میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی فی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے حضرت سینا مسروخ رحمت اللہ علیہ مروی ہے جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے یہ مرنے والا چور تھا شراب خور تھا یا بدکار تھا جب یہ مرتا ہے تو اس پر دو سانپ اسنیکس قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں توبہ استکر استک اللہ استک اللہ, اللہ, اللہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی وہ غازل نادان جو غسل جنابت فرض ہونے کے باوجود سستی غفلت شرم آر سردی غسل نہیں کرتے فجر گول کر دیتے اللہ کی پناہ ڈرے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی مر گیا ہم کفن دفن میں شریک ہوئے کبر کھودی تو اس میں بلے کی طرح کا ایک جانور نظر آیا ہم نے بھگانا چاہ نہیں بھاگا ہم نے اس کے سر پر پتھر مارا پھر بھی نہیں ہٹا ہم نے دوسری قبر کھو دی تو وہاں بھی اسی طرح کا جانور تھا تیسری قبر کھو دی تو وہاں بھی اسی طرح کا جانور تھا بلے کی مشابہ تو ہم نے آخر کار اس کو اسی خبر میں اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جب ہم واپس پلٹے تو زوردار دھماکہ ہوا ہم اس مرنے والے کی بچوں کی امی کے پاس گئے اس کی زوجہ کے پاس گئے پوچھا کہ کیا, کیا اس کے عمل تھے اس نے کہا اکثر وہ بیشتر گسلے جنابت نہیں کرتا تھا استخ فراللہ ناپا ایسے گھومتا پھرتا رہتا تھا اللہ کی پناہ توبہ توبہ توبہ استخ فراللہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے جس میں جنت ہے جس میں قبر جنت کا باغ بنتی ہے اللہ ہمیں ان اعمال سے بچائے جس میں اس کی ناراضی اس کے حبیب کی ناراضی اور وہ کام جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اس کام کی بنا پر قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے آمین اللہ میں بچائے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی